باغیچوں میں سے کوئی باغیچہ ہے اس کی کیفیات کا ظہور جو ہے اور ورود وہ شروع ہو جاتا ہے عالم برض میں یہ ایک کردار ہو گیا شوہر بہترین نہایت نیک لوگ العزم من رسول لیکن بیویاں جہنمی ہیں کافر ہیں خائنہ ہیں وہ اپنے نبیوں کے ساتھ نہیں دے رہی ہیں لہذا ان کا حشر اپنے عمل اپنے کردار کی بنیاد پر ہوگا شوہروں کی نیکی شوہروں کی علو مرتبہ شوہروں کا یہ مقام اور بلند مرتبہ یہ ان کے کام نہیں آئے اب اس کے بالکل برقس لیجیے وبارہ اللہ مسلم آمن کا فراؤ اور اللہ نے مثال بیان فرمائی اہل ایمان کے لیے اور یہاں مراد پھر میں ارض کروں گا اہل ایمان خواتین کے لیے ان کے لیے اسوہ ہے ان کے لیے ایک نمونہ ہے ہو سکتا ہے کوئی خاتون خود نیک ہو لیکن کسی ایسے شوہر کے ساتھ باندھ دی گئی ہو کہ جو ایک غلط مزاج رکھنے والا غلط کردار کا حامل ہے فرض کیجئے کہ منافق ہے فاسق ہے فاجر ہے اس یان میں معاسیت ہی کے اندر غرق ہے اور پھر یہ کہ وہ اس کے چنگل سے کسی طور سے نجات بھی نہیں پا سکتی فرض کیجئے قانون المسلمان مسلمان ہے اس سے وہ خلا بھی نہیں کر پا رہی اور کوئی کسی طرف سے داد رسی نہیں ہو رہی کیا کریں اس کے لیے بھی تو کوئی نمونہ درکار ہے وہ نمونہ ہے جو دیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی کانسولیشن ہے اس کے لیے بھی ایک طرح کی دلجوئی کا سامان ہے جو اللہ نے فرام کیا ہے کہ یہ بھی ایک صورت رہی ہے کہ فرعون کی بیوی فرعون جیسا سرکش فرعون جیسا کھدائی کا دعوے دار اور اس کے گھر میں بیوی حضرت آسیہ سلام یہ چوٹی کی ان خواتین میں سے جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے اور قیامت کے دن ان کا جو مقام اور مرتبہ ہوگا نہ معلوم کتنے بلینز اور بلینز ہوں گے مردوں کے کہ جو رش کریں گے ان کے مقام پر جو اللہ تعالیٰ انہیں شرف عطا کرے گا جن کا ذکر قرآن مجید میں اس اہتمام کے ساتھ کیا گیا وہ غلام اللہ مسلم عام عمرا کا فرعون اس قالت رب بلی اب یہ ہے ان کی نفسیات فرعون کے محل میں ہے ہر طرح کا ایش میسر ہے ہر طرح کی آسانیاں ہیں بادشاہ کا محل ہے اور کیا چاہیے دنیا میں جس کا بھی انسان تصور کر سکتا ہے اس سے زیادہ اور کون سی شے ہو سکتی ہے کہ جو وہاں سے ہے لیکن کیفیت کیا ہے اس کے کفر کی وجہ سے اس کی سرکشی کی وجہ سے اس کی بدعمالی کی وجہ سے ان کی زندگی گویا کے عذاب میں گزر رہی ہے ایک زیت نفس ہے کہ جس سے وہ دو چار ہیں اس قالت رب ببن علی بیتن اند کا بیتن فر جنت و نج نیمن فر اون اب عام و نج نیمن جبکہ انہوں نے کہا پربھر دگار دیرے لیے تو ایک گھر اپنے پاس جنت میں بنا دے یہ گویا کی زندگی سے بیزار ہونے کی یہ تعبیر ہے میں اس دنیا میں اس زندگی کو میں پسند نہیں کرتی نہیں رہنا چاہتی مجھے یہ محل کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے مجھے تو اپنے پاس بلا لے اور اپنے قرب میں مجھے کوئی گھر جنت کے اندر عطا فرما دے ربلی اند کا بیتن سیل جنت و من جنیم ان فراؤن و عمل القوم الظالمین مجھے نجات دے جلد از جلد چھٹکارا آتا فرما اس فرعون سے بھی اس کے اعمال بد سے بھی اور ان ظالموں کی قوم سے میں اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ دنیا میں انسان رہتا ہے خودکشی حرام ہے لیکن ایک ہے کہ اس ماحول میں آدمی خود بھی لذتیں لے رہا ہو عیش کر رہا ہو ایک یہ کہ جیسے کہ حدور نے فرمایا دنیا سجم المومن و جنت القاف ہے کہ یہ دنیا مومن کے حق میں قید خانہ ہے وہ یہاں رہنا چاہتا نہیں ہے ٹھیک ہے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے کسی کو فرض کیجیے کسی سرکاری افسر کو جو ہے ایسے علاقے میں بھیج دیا جائے دور دراز کا علاقہ جہاں کوئی جانا پسند نہیں کرتا لیکن جب تک اپوائنٹمنٹ ہے جب تک حکم ہے رہنا ہے تو بندہ مومن اس دنیا میں رہتا ہے اللہ کے حکم کے تحت اور اس سے یہ کہ بار ہار اسے دل نہیں لگا تھا یہاں پر رہنے کی اس کے اپنے دل میں خواہش نہیں ہوتی نشانے مردے مومن باتوں گوئے چمر گایا تبسم پر لگے اس خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کو ماحول بھی وہ میسر ہو جو نامشاہد ہے نام ہے اس میں خیر کے لیے امکان کم ہے شر کے امکانات جو ہیں وہ غالب ہیں تو اس میں تو ظاہر بات ہے کہ زی نفس ہوگا اس میں اس کے لئے تنگی ہوگی اس سے جلد از جلد چھٹکارا پانے کی وہ دعا کرے گا اب یہ دوسری مثال ہو گئی ایک دوسرے کے بالکل متضاد بالکل بالمقابل ایک طرف حضرت نوح اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیویاں بہترین ماحول بہترین گھر میسر آیا ہے لیکن خود بدبخت ہے دوسرا برعکس فرعون کا محل ہے لیکن اس فرون کے گھر میں ایک نیک بیوی بی حضرت آسیہ سلام الحا اب تیسری مثال ہے نور العلا نور وہ مریم ابلتا عمران اللہ احسنت فرجہا اب چونکہ یہاں مریم پر زبر ہے یہ بھی ضرب اللہ مثلاً اسی کے تابع ہے اسی طرح اللہ مثال بیان فرما رہا اہل ایمان کے لیے مریم کی مریم کی مثال اور مریم جو ہے بیٹی عمران کی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عمران جو کہ ایک پورا قبیلہ ہے اس سے متعلق ہونے کی وجہ سے بنت عمران کہا گیا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے والد ہی کا نام عمران ہو اس قالت عمرات و عمران یہ آیا ہے سورہ آل عمران میں بھی بہرحال ان کی بیٹی ہیں حضرت مریم و مریم ابن عمران اللہ آسنت فرجہ جس نے اپنی عصمت و عفت کی پوری پوری حفاظت کی یہ لفظ نوٹ کر لیجئے اس سورہ مبارکہ کے ابتدا میں جب ہم نے کچھ تعارفی اور ابتدائی جو مضامین تھے ان پر گفتگو کی تھی تو یہ حسم کا لفظ آیا تھا بار بار کہ محسنہ کون ہے وہ عورت جو کسی کے قید نکاح میں ہے یا وہ خاندانی خاتون کہ جسے خاندان کی پروٹیکشن حاصل ہے تو یہ ہے احسان یہاں پر احسنت کا لفظ آیا ہے پوری حفاظت کرنا قلعہ بند ہو کر رہنا ایک عورت کا یہ سب سے بڑا وصف ہے کہ وہ اپنی عزت و اسمت کی اور حفت کی حفاظت کرے وہ پوری طرح قلعہ بند ہو کر رہے آسند فر جہ جس نے اپنی شرمگاہ کی پوری حفاظت کی اپنی عصمت اور عفت کی پوری پوری جو ہے حفاظت کی فنفقنا نہ فی ہے مروح نہ کی ضمیر جو ہے وہ حضرت مریم کے پورے وجود کی طرف بھی جا سکتی ہے آپ کے رحم کی طرف بھی جو حمل ہوا ہے اس میں چونکہ شوہر کا حصہ نہیں ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت بن باپ کے ہوئی ہے اس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روح جو ہے روح روحمن امرینا من امرنا جو ہے وہ اس میں پھونکا گیا ہے تو نفق فیہ ہے ہے نا بعض روایات میں غریبان کا آتا ہے کہ حضرت جبرعی علیہ السلام نے حضرت مریم کے غریبان میں پھونک ماری والم یہ تمام چیزیں تعبیرات ہیں لیکن مراد یہی ہے اور یہاں پہ در حقیقت جو یہ کہا جا رہا ہے اشرت خاص طور پر یہود کے ان الزامات کی نفی کے لیے انہوں نے وہی الزام کے جو کچھ لوگوں نے حضرت روح اور حضرت لود کی بیویوں پر لگایا ہے اور جو کچھ منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ پر جو الزام لگا دیا تھا جو تہمت لگائی تھی وہی الزام جو ہے لگایا حضرت مریم پر یہودیوں نے اور حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا قرار دیا اس اعتبار سے قرآن مجید جو ہے ان کی اس خباست کا اضالہ کر رہا ہے وہ مر یم نتا عمران اللہ تی فرجہ تم اس پر الزام لگا رہے ہو بدکاری کا وہ تو وہ نہایت باعفت عفت اور باعثمت خاتون تھی اس نے کہ اپنی عزمت اور عفت کی پوری پوری حفاظت کی اس میں جو بھی پھونک ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ماری گئی ہے کس طور سے ماری گئی ہے یہ وہ عالم امر کے معاملات ہیں جن کو صحیح طور پر ہم نہیں سمجھ سکتے سب قبل مات رب ہا اس نے تو تصدیق کی اپنے رب کی تمام باتوں کی اور اس کی کتابوں کی یہ نوٹ کیجئے ذرا حضرت مریم سلام الحہ پیدا ہو رہی مسلمان قوم میں اس مسلمان قوم جو اس وقت وہ یہود ہے بنی اسرائیل ہیں ان کے ہاں کتابیں ہیں ان کے پاس اورات موجود ہے ان کے پاس زبور موجود ہے دوسرے انبیاء کے صحیح موجود ہیں تو گویا کہ کسی نبی اور رسول کے امتی کے لیے سب سے بڑا ذریعہ جو ہے یا خزل کتاب اب ناہل حکمہ سبیا تمسک مل اللہ کی جو کتاب ملی ہوئی ہو اس کے ساتھ جڑ جانا اس کے ساتھ تمسک اس کے ساتھ وابستہ ہو جانا اس کے ساتھ بند جانا یہی در حقیقت ہدایت کا اور رشت کے حصول کا سب سے زیادہ یقینی ذریعہ ہے تو صدقت سب وقت میں کل مات ربہ مات سے مراد جو بشارتیں انہیں ہوتی رہیں رہی یہ سورہ عال عمران میں تفصیل سے ہے اس قالت الملائکہ تو یا مر یا مکنتی لے ربے کے اور اس میں پھر انہیں بشارت دی گئی تھی اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے ایک بیٹے کی اور وہ حیران ہوئی تھی کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا میری شادی نہیں ہوئی کسی مرد نے مجھے چھو تک نہیں ہے میں کوئی بگی میں کوئی یعنی آبرو باختہ کوئی عورت نہیں ہوں میں نے کہیں کو بدکاری نہیں کی ہے کیسے میرے یہاں بیٹا ہو جائے گا فرما ہوگا کزالک کال ارب کے ہوا علیہ یہاں سورہ میں نے فرمایا یہ آپ کے رب کا حکم ہے فیصلہ ہے وہ کر رہے گا اور آپ کے رب کے لیے کوئی شہ مشکل نہیں ہے تو باہر انہوں نے تصدیق کی مان لیا سب رقب کلے مات رب ہا و کتوبی و کانت من القانتی تو یہ جان لیجیے کہ غیر امبیا کو بھی الہام تو ہو سکتا ہے کوئی اسی طریقے سے مخاطب خدا تو ہو سکتا ہے وہ وہی نبوت نہیں آئے گی وہ وحی نبوت جس کا ذریعہ فرشتہ بنتا ہے اور پھر جس کی حفاظت کی ذمہ داری لی جاتی ہے وہ وہی یہ نبوت جو ہے وہ خواتین کے لیے نہیں لیکن الہام ہے اور جو بھی کچھ یعنی نفس رو جسے کہا جاتا ہے دل میں کسی بات کا ڈال دیا جانا الہام کر دینا یہ تمام چیزیں ملائکہ کی طرف سے کوئی بشارات آ جانا مبشرات جیسے کہ حضور نے فرمایا لم یب من بنل نبوت انل مبشرات خوابوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے بہت سے بہت سی حقیقتیں ملک کر دیتا ہے سچے خواب بھی فرمایا گیا ہے کہ نبوت کے چھیالیسواں یا ساٹھواں جز ہے اور اب نبوت میں سے سوائے اس سچے خواب کے اور کچھ باقی نہیں رہا ہے تو ان تمام چیزوں کو یہاں نوٹ کر لیجئے سب دقت بے مات رب بہا و کتب ہی و من القانتین تین اور وہ بہت فرما برداروں میں سے تھیں ہماری فرما بردار بندیوں میں سے تھیں حضرت مریم کی یہ مدہ کی جا رہی ہے اس کزیمن میں خاص طور پر نوٹ کر کہ یہاں پر یہ مثال کس اعتبار سے ہے نور العنا نور نیک سرشت خود بھی ہیں حضرت مریم اور اللہ نے انہیں ماحول جو دیا ہے سب سے پہلے جس ماں کے بتن سے تولد ہوئی ہیں اس ماں کا نقشہ ہے جو سورہ عال عمران کی آٹ نمبر پینتیس میں کھینچا گیا ہے وہ اس کال اپ عمران رب ان نظر تو مافی بتنی محرن فتح قبل اے پروردگار میرے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے وہ امید میں تھی کہ لڑکا ہوگا میں تیری خدمت میں پیش کر رہی ہوں محررن اپنی تمام ذمہ داریوں سے بری کر کے میں اس سے کوئی خدمت نہیں لوں گی اپنا کوئی حق اس پر نہیں رکھوں گی اسے ان تمام حقوق سے آزاد کر کے خاص تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں تو قبول فرما لیں فتح کبل منی شرف قبول عطا فرما اسے میری طرف سے قبول فرما لے اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرنا کتنی بڑی نے ہے وہ, وہ نیک خاتون ہیں جو ماں ہے جن کے بطن سے ولاگت ہو رہی ہے اب یہ جو دعا ہے کس چھان کے ساتھ اللہ تعالی نے قبول فرمائی ہے یہ آیت نمبر سینتیس میں ہے فتقب اللہ اور اب وہا بے قبول ان حسن نبات ان اللہ نے شرف قبول عطا فرمایا بہت خوبصورتی کے ساتھ اس خاتون کی اس نظر کو اس پیشکش کو قبول فرمایا بے حسن خوبصورت قبول شرف قبولیت جو ہے اور امبتا نباتن حسن پھر اسے اگایا اس کو پروان چڑھایا بہت ہی عمدگی کے ساتھ یعنی انتہائی اعلی صفات اور اوساف حمیدہ کے ساتھ وہ پروان چڑھ رہی ہیں اور یہاں خاص طور پر ذکر ہے فلاحا زکریہ اور اسے کفالت میں دے دیا زکریہ کی زکری نبی ہے علیہ سلا ایک نبی کے گود میں پل رہی ہے ایک نبی کے گھر میں پرورش پا رہی ہے خود نیک ایک طبیعت نے سرشت سلیم الفطرت اور پھر ان کو گود مل گئی نبی کی نور اللہ نور یہ گویا کے ایک تیسری مثال ہو گئی اب یہاں صرف ایک خلا ہے جس کو پر کر لیجیے ایک چوتھا کونا خالی ہے دو چیزیں ایک دوسرے کی ضد آ گئی بہترین شوہر بدترین بیویاں بدترین شوہر بہترین خاتون ان کے گھر میں یہ تو دو ایک دوسرے کی ضد ہو گئی مکمل ایک نور اللہ نور عورت خود بھی اس سرشت ہو سلیم الفطرت ہو اور اسے ماحول بھی مل جائے نہایت تم دا کا گھر ملا ہو تربیت کے لیے اس کے برعکس بھی تو چاہیے خود بھی سرشت خراب ہو اور ماحول بھی بدتر مل جائے اور یہ کہنا مشکل ہو جائے کہ کون بدتر ہے ایک دوسرے سے بڑھ کر یہ مثال قرآن مجید میں سورہ لہب میں ہے تبت یادا بی لہب و تب ماغ نان و ما کسب سا نارن ذاتا لہب ومرات ہم ما لطلحتب فی جی دہا حبل من یہ وہ جوڑا ہے کہ جو گویا کہ اس کی زد ہے ام جمیل جو بیوی ہے ابو لہب کی اور چچی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا شوہر ابو لہب چچا ہونے کے باوجود دشمن ہے شدید مغ رکھتا ہے شدید انار رکھتا ہے حضور سے مخالفت میں پیش پیش ہے کوئی اور غیر بھی اتنا نہیں ہے جتنا کہ مخالفت میں وہ شدید ہے ابو لہب اور حضور کی دشمنی میں نہیں کہا جا سکتا کہ زیادہ سخت جو ہے ابو لہب تھا یا اس کی بیوی بی ام میں جمیل تھی اسی لیے قرآن مریض میں نقشہ کیا کھینچا ہے ان دونوں کے مسابقت کس چیز میں ہے کون زیادہ جہنمی بنے وہ بھی ایندھن سر پر اٹھا اٹھا کر لا کر جب یہ جہنم کے اندر جلایا جائے گا ابو لہب تو گویا کہ وہ لا کر ایندھن اور جھوکے گی اس کے اندر وہ عورت کے جو اپنے شوہر کے عذاب میں بھی اضافہ کر رہی ہے خود بھی جہنمی ہے اور شوہر کے عذاب کے اندر بھی اور اضافے کا موجب بن رہے ہم تلحتا ہم لوگ مسل اس کے گلے کے اندر اس قیامت میں ڈال دی جائے گی ایک موٹی رسی جس سے کہ وہ ایندھن جو ہے باندھ باندھ کر لائے گی اور اپنے شوہر کے اوپر آگ اور بڑکائے گی یہ ہے گویا کہ ظلمات الباز ہاف فو کا باس یہ تاریکیوں پر تاریکیاں خود بھی عورت ام جمیل اور پھر شوہر ابو لہب یہ ہے یہ دوسری انتہائی مثال بہرحال ان کا سب کا جو مفاد ہے جو اصل حاصل ہے جو اصل سبق ہے وہ کیا ہے کہ عورت اپنی جگہ پر اپنی شخصیت اپنے کردار اپنے اخلاق اپنے اعمال کے اعتبار سے ایک آزاد شخصیت کی حامل ہے اس کا اپنا تشخص ہے خاندانی نظام کے اعتبار سے وہ تابے ہے شوہر کے وہ اس دنیا کا معاملہ ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ جیسے کہ میں مثال دیا کرتا ہوں خاص طور پر عرب معاشرے میں تو آج بھی یہ نظر آ جاتا ہے ہمارے ہاں تو یہ صورتحال نہیں ہے کچھ اس کی جھلک جو ہے پٹھانوں کے ہاں نظر آتی ہے کہ وہ اونچ نیچ اس طرح کی نہیں ہوتی بلکہ ایک ہی طرح کا لباس پہنا ہوا ہے بڑا خان بیٹھا ہے اس نے بھی وہی لباس پہنا ہوا ہے اس کا جو ملازم ہے اس نے بھی وہی لباس پہنا ہوا ہے اور ان میں وہ فرق و تفاوت نہیں ہوتا کہ جو مسلم پنجاب میں ہے یا اور دوسرے مقامات پر ہے پھر یہ کہ ارب ہوں کہ ہاں یہ معاملہ ہم نے دیکھا ہے عرب قوم میں کہ ایک سواق ہے یا بواب ہے اور ایک وہ منسٹر ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ وزیر ہے بواب ظاہر بات ہے دربان کی ایس سے دروازے پر کھڑا ہے یا سواق ہے اس کا جو ڈرائیور ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے اس کا ملازم نہیں لیکن لنچ بریک میں سب ایک میز پر بیٹھے ہوں گے بحثیت انسان مساوی ہے برابر ہے وہاں اونچ بیچ نہیں ہے شرف انسانیت میں وہ ڈرائیور ہو وہ بواب ہو وہ دربان ہو وہ کسے بادشاہ وہ کلرک ہو وہ جسے آج کل آپ کہتے ہیں کہ جو پیغام رساں ہوتا ہے دفتروں میں چپراسی کی بجائے قاسم کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو بھی ہو شرف انسانیت میں مساوی ہے لیکن انتظامی اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ اونچ نیچ رہے گی فرق و تفاوت رہے گا کسی کا اختیار زیادہ ہوگا کسی کا اختیار کم ہوگا اس میں اگر آپ چاہیں کہ سب کو برابر کر دیا جائے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا کوئی ادارہ ایسا نہیں جو برابر کے دو سربراہوں کے تحت چل سکے اس میں تو فساد رونما ہو کر رہے گا اسی طریقے سے جو آئلی نظام ہے اسلام کا اس میں قوامیت مرد کی ہے سربراہ خاندان کا شوہر ہے بیوی بی اس کے فصل و قان حافظات الغیب یہ ان کے بہترین اوصاف ہے مطلوبہ اوصاف ہیں البتہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اپنے دین کے اعتبار سے بھی وہ تابع ہیں اب ظاہر بات ہے کہ جو بھی شوہر اسے دے رہا ہے جو بھی خرچے کے لیے دے رہا ہے یا اس کے اپنے ذاتی خرچ جسے آج کل ہمارے میں کوئی پاندان کا خرچ بھی کہا جاتا ہے اس میں سے اگر وہ بچت کرتی ہے اور اللہ کے دین کے لیے لگاتی ہے تو یہ اس کی اپنی کمائی ہے اگر ویسے اسے اپنے والدین کی طرف سے کوئی جائیداد ملی ہو کوئی وراثت میں کوئی ایسی ذریعہ آمدنی بھی اسے میسر آ گیا ہو تو اس کے خرچ کرنے میں وہ آزاد ہے وہ اسے اللہ کے دین کے لئے لگائے پھر یہ کہ دین کی دعوت اور تبلیغ میں وہ اپنے شوہر پر زیادہ سے زیادہ توجہ صرف کرے اپنی اولاد پر زیادہ سے زیادہ توجہ صرف کرے مردوں میں سے جو محرم ہیں ان پر زیادہ سے زیادہ محنت کرے پھر خواتین کا اپنا دائرہ ہے تو کوانٹٹی کے اعتبار سے چاہے مقدار ان کی کم رہ جائے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو فیصلے جو ہے وہ کوانٹٹی کی بنیاد پر نہیں ہوں گے کوالٹی کی بنیاد پر ہوں لا یقلف اللہ نفسل اللہ بس جس کی جتنی مست ہے جس کے لیے جتنے امکانات ہیں جس کے لیے جتنا بھی ممکن ہے اگر اتنا اس نے کر دیا ہے تو اللہ کے یہاں سرخر ہو جائے گا بہرحال یہ ہے خواتین کے ذمن میں یہ جو تین آخری آیات اس سورہ مبارکہ کی ہے کہ ان کی ایک آزاد شخصیت اخلاقی اور روحانی اعتبار سے اور اس پہلو سے ان کا اپنے شوہروں کے تابے نہ ہونا اگرچہ خاندانی نظام آئیلی نظام جو اسلام کا ہے اس میں بیوی بی شوہر کے تابے ہیں ان دونوں چیزوں میں جو فرق و تفاوت ہے اسے سامنے رکھنا چاہیے بارک اللہ لی و لم فل قرآن عظیم و نفاانی ویات کُن فل و ضرور الحکیم